ارشاد امیر المومنین علیہ السلام انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور جتنی مروت اور جمع مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی اور جتنی ہمیت و خود ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی بات دامنی ہوگی